نو چندی جمعرات کیا ہے اس کا شریعت میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ لوگ جو پہلی جمعرات ہے چاند کے مہینے کی عموماً اس کا نام عوام نے رکھ دیا نو چندی جمعرات سمجھ گئے جناب تو یہ عموماً وہ ایک مخصوص کرنے کی وجہ سے ایک ارخ ہو گیا کہ نو چندی جمعرات کو فلا مزار پر اجتماع ہو رہا ہے یا فلا جگہ اجتماع ہو رہا تو لوگوں کی سہولت کے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ چاند کا مہینہ جب شروع ہو جو پہلی جمعرات پڑتی ہے اس کا نام نو چند جمعہ درا رکھ دیا براہ یہ کہ شریعت میں اس کا کوئی مقام متعین ہے تو ایسا